محدۃ محدہ اس سے پہلے کتاب التوحید کے بارے میں تعارف ہوا تھا کہ یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہے اور توحید کے ابواب میں بہت ہی اہم کتاب ہے اس وجہ سے اس کی شرح کا پروگرام بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں ہم دو اور آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کی توحید کے معنی ہیں عربی میں ایک کہنا یا ایک کرنا یہ ہے اسی وجہ سے محدود کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کو ایک سمجھتا ہو کیونکہ دوسرے لوگ جو ہیں مشرقین کئی اللہ سمجھتے تھے اور مشرق کے معنی شریک کرنے والے تو عید کے معنی صرف ایک کو ماننے والا تو معاہد وہ شخص ہوا جو صرف اللہ کو ایک مانتا ہے اور صرف ایک اللہ کو مانتا ہے صرف ایک اللہ کو مانتا ہے اور اللہ صرف ایک ہے نہ کہ دو یا تین یا پانچ یا پچاس یا کئی ہزار جیسا کہ بہت سے مذہبوں میں اس طرح کا منایا گیا ہے اور یہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام انبیاء کا دین رہا ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا کہ اللہ رب لا الہ الا اللہ النبی جو اس وقت رہتے تھے وہ اللہ کے رسول ہوتے تھے اس کے ساتھ یہ کلمہ رہتا تھا لیکن ابود شعین صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ تمام انبیاء کی دعوت کا سب سے پہلا بنیادی اصول رہا ہے تو کتابت توحید کے معنی ہے اللہ کو یہ کرنا اور اپنے کو معاہد کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اللہ ہی کو ہم عبادت کے لائق اللہ ہی کو ہم مددگار اور اللہ ہی کو ہر چیز کا منبع سمجھتے ہیں عبادت کے لیے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالی نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے اور اس پر اجر یا اس کے چھوڑنے پر گناہ کا کی خبر دی ہے اس کو عبادت کہتے ہیں عبادت صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں جیسا کہ سے پہلے بھی کہا جا چکا ہے مسلمان کا ہر کام عبادت ہے تجارت کرے اس میں بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہو اسی کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے ماخل الجنا ونس اللہ علیہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں اللہ لہ صرف میری ہی عبادت کریں اور عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف نماز اور روزے ہی تک محدود رکھتے ہیں تمام کام مسلمان کا عبادت کے اندر ہے اس کا کھانا پینا اس کی تجارت اس کا چلنا پھرنا اگر چل رہا ہے غلط نیت سے تو جیسا کہ دوسری حدیث حادیث شریف میں آیا ہے کہ اس کا چلنا زنا ہے اگر وہ بری نظر سے کسی کو دیکھ رہا ہے تو وہ زنا ہو گیا اور اگر اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس کو اس پر عجر ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے, الجن اللہ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلَّ امت, امت کے مطلب یہ ہے کہ ہر قوم قوم کا مطلب یہ ہو سکتا ہے صرف ایک قریے میں جو مختلف قبیلے کے لوگ بسیں ان کو بھی ایک قوم کہا جا سکتا ہے کیونکہ آیات اور حادث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض علاقوں میں صرف ایک ہی جگہ پر کئی اقوام رہتے تھے ان کے پاس ایک رسول آتا تھا تو یہاں امت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک قبیلے کے لوگ بلکہ ایک ٹولی کے لوگ یا ایک جماعت جو مختلف انصاب اور مختلف قبیلوں کے بسے ہوں ان کے پاس ایک رسول آتا تھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ چھوٹے علاقے تک ایسے چھوٹے علاقے جو چند یعنی ہو سکتا ہے دو ایک میل ہی تک محدود ہو ان کے لیے نبی آتے تھے احوا متفقات کے بارے میں آتا ہے کہ جو چھوٹی سی بستی تھی جن کو جن کے پاس اللہ رب العزت نے رسول بھیجا اور پھر جب انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کی ان کی بستی کو الٹ دے تو اس کا نام ہوا موتفکات وہ چھوٹی سی بستی تھی جیسا کہ آتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا کل رسو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کا کوئی کونہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کے کوئی رسول نہ آئے ہوں اس سے عام لوگوں نے عام علماء نے لیا ہے کہ دوسری قوم جیسا کہ کہتے ہیں کہ امبیا کا جو ذکر آیا ہے کلام پاک میں وہ عام طور پر وسطیہ یا ایشیا ہی میں آئے ہیں یورپ وغیرہ میں انبیاء کا ورود یا ان کا نزول ان کی بےزت نہیں ہوئی کچھ لوگ کہتے ہیں تاریخی چیزوں کا سہارا لے کر کے یا تاریخی بیانات کا سہارا لے کر کے کیونکہ فلسطین میں انبیاء کا ذکر آتا ہے اسی طرح مصر میں حضرت مسا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور عرب میں یا ذکر آتا ہے عرب کے بعد انبیاء کا تو کہتے ہیں کہ یورپ کے انبیاء کا ذکر نہیں آتا ہے کہ یورپ میں کوئی نبی بھیجا گیا ہے یا آگے بڑھ کر کے روس یا اور کہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق یہ بات یقینی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتے ہیں ماقنہ معذمین حج کا نبعا رسولہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک اپنے رسول کو بھیج کر کے ان پر اپنی حجت قائم نہ کر دیں اس قول ربانی کے تحت یقین رکھنا ضروری ہے ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ہر علاقے میں نبی مختلف اوقات میں پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام انہوں نے پہنچائے اور ان کا حکم جو تھا ان کی تعلیم جو تھی تعلیم کا اصل اصول یا اصل اصل جو تھا سب سے پہلا پہلی بنیاد یا پہلا کھمبا تھا ان ابود اللہ و اشتنب صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی عبادت نہ کرو تاغوت کا مطلب ہر وہ چیز ہر وہ شخص یا ہر وہ پتھر یا حجر یا شجر کوئی بھی ہو اس میں اس کی حد سے آگے گزر کر کے آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا یہ تاغوت ہو گیا کیونکہ تغا کے معنی حد سے آگے گزر جانا تو تاغوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تاغوت اس معنی میں کہا جائے گا کہ آپ نے اس کے حد سے اس کو آگے بڑھا دیا اسی وجہ سے کہا گیا کہ ماں کل ماں دم اللہ تاہو اللہ کے علاوہ جس کسی چیز کی عبادت کی جائے اس کو تاغوت کہا جاتا ہے کیوں کہ اس کے حد سے اس کو آگے بڑھا دیا ہے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے مناظر عموم ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق رکھو اور اس کے مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مقدس کے بارے میں فرمایا ہے لا کما اطرت رونی کماسار مریم میرے بارے میں تم غلو اس طرح نہ کر جانا جس طرح نسارا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ حد سے گزر جانے سے اللہ کے صفات اور اوساف کسی دوسرے کے ساتھ ثابت کرنے کو تاغوت کہتے ہیں اسی وجہ سے بعد اللہ نے اس کی تعریف کی ہے یہ اتاہوت کلب الغ اللہ جی اللہ کے علاوہ جس کسی چیز کی عبادت کی جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تعوت ہے دوسری روایت میں آیا ہے ان نقم و ماتود نمندوں نے حسب و جس کسی کو بھی اللہ کے علاوہ تم عبادت کی کسی کی عبادت کرتے ہو تم اور وہ معبود جہنم کے ایدھن بنیں گے حسب و جہنم بعض لوگوں نے کہا نسارا نے کہا کہ آخر ہم تو حضرت علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تمہارے ظام میں تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے تو تمہارا کیا عقیدہ ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اگرچہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کی گئی لیکن اس کو اس معنی میں تابوت کہا جائے گا کہ آپ نے اس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی لیکن جو جہنم میں جانے کے ہیں معبود وہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جن کو بری کیا ہے وہ فرشتے ہوں یا اللہ کے انبیاء ہوں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے اس کے علاوہ ایندھن ہے پتھر ہے شجر ہے حجر ہے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال کر کے یہ ثابت کرے گا کہ دیکھو یہی وہ چیزیں تھیں جن کو تم, جن کی تم عبادت کرتے تھے آج وہ تمہاری ہی طرح مجبور ہیں اس میں ان کو اور ہی زیادہ تکلیف پہنچے گی اللہ تعالیٰ فرماتا تَعَالَ أَلَّا خزا إِلَّا فیصلہ کر دیا اللہ رب ال نے یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ حکم دیا قضا کے معنی حکم ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک حکم کوئی دیکھا ہے کہ ایسا کر ڈالو لیکن قضا کا لفظ جو ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ محکمہ قضا ہے یعنی اس کا حکم جو ہے بہت ہی سخت ہوتا ہے تنفیذ بھی اس کی کرتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ حکم دے دیا جائے ہو سکتا ہے اس کی تنفیذ میں سستی کی جائے لیکن کچہری کے فیصلے میں تنفیذ میں عام طور پر سختی ہوتی ہے اس وجہ سے عربی کا لفظ بھی استعمال کیا کہ اللہ کا یہ آخری فیصلہ ہے اس میں ہیر پھیر نہیں یا اس میں کوئی نرمی نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ تعبدو دلہ ہو اور اللہ کا یہ بھی فیصلہ کیا ہے وہ بال احسانہ اور والدین کے ساتھ تم احسان کرو یعنی اچھا سلوک کرو والدین کے ساتھ یہ اسلام کی اہم تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہاں تک کہ اگر والدین آپ کے کافر ہیں کسی کے والدین کافر ہیں تو ان کے ساتھ برا سلوک کرنا دنیا میں یہ جائز نہیں ان کی خدمت اگر ضرورت ہے ان کی خدمت کی پیسوں کے ذریعے سے اگر اللہ نے طاقت دیا ہے آپ کو یا ان کی خدمت آپ کی ذات کے ذریعے سے آپ کی اولاد کے ذریعے سے ان کی خدمت کی ضرورت ہے تو کافر ہی صحیح لیکن ان کی خدمت ضروری ہے وہ صاحب و ان جہدہ کا خلا انشر کبھی مال کبھی عل فلا ہما اگر تمہیں مجبور کریں وہ شرک کرنے پر تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے اسلام کا ایک عام فائدہ ہے لطا مخلوقی معاسیت الخالق اللہ رب العزت کی معاشیت اور نافرمانی کر کے یا یعنی نافرمانی کے باب میں کسی بھی مخلوق کی کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کی اطاعت جائز نہیں ہے تو انسان کا سب سے بڑا محسن اللہ رب العزت کے بعد اس کے والدین ہوتے ہیں والدین کی جب تعت واجب نہیں جائز نہیں اللہ کی معاشیت میں تو دوسرے بدرجہ اولا یہ دلیل اولا اس کو کہتے ہیں عربی میں یعنی یہ سمجھنے والی چیز بہت واضح ہے کہ جب سب سے بڑے محسن والدین ہیں ان کی آپ اللہ کی نافرمانی کر کے ان کی اطاعت آپ کے لیے جائز نہیں تو بدرجہ اولا کسی اور کی اطاعت جائز نہیں وہ کسی طرح کا بھی آدمی ہو یعنی چاہے وہ امیر المومنین ہو اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی واضح نافرمانی کی کا حکم دیتا ہے تو اس میں اطاعت جائز نہیں الا ایک آدمی بہت ہی آخری پوائنٹ میں مجبور ہو جائے جس طرح کی مردہ کھانا بھی آدمی کے لیے جبکہ اس کی جان جاتے رہے جان بچانے کے لیے مردہ کھانا بھی جائز ہو جاتا ان, ان حالات میں ہو سکتا ہے کہ وہ موافقت کر جائے لیکن عام حالات میں اگر اس کو اختیار کیا جائے کتنا بڑا بھی آدمی ہو تو اس کی جائز نہیں وہ بال والدین لیکن دنیاوی معاملات میں والدین کے ساتھ احسان ضروری ہے اسلام کے فضائل میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس نے مشرق والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کا حکم دیا ہے اما اب لوگ انقل قبر عہدو ہوما اگر دونوں یا اس میں سے, ان میں سے ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں بوڑھے ہو جائیں اور یہ بڑھاپا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو کمزوری سے پیدا کیا پھر اس کے بعد طاقت دی پھر اس کے بعد کمزوری دی پھر اس کے بعد بڑھاپا آیا کمزوری کے بعد بھی بڑھاپا ایک خاص مرحلہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ آدمی بچوں, بچوں کی طرح مجبور ہو جاتا ہے ایسی بھی ایک، ایسا بھی ایک مرحلہ آتا ہے حقیقت ہے وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم کمزور تھے ہم چلنا نہیں جانتے تھے بیٹھنا نہیں جانتے تھے کھانا نہیں جانتے تھے ہمیں سہارا دیا کھلایا پلایا بڑا کیا سب کچھ اب جب اس حالت میں ہمارے والدین پہنچ گئے تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ان کو کسی طرح ہم برا بھلا کہیں یا ان کی خدمت میں کمی کریں یہ چیز آج کل حقیقت میں بہت ہی ناپید ہوتی جا رہی ہے والدین کی نافرمانی یا والدین کو سے بائی کاٹ یا ان کے خدمت میں سستی کرنا یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر حالانکہ والدین کی خدمت کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب اب نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا اس کے بعد والدین کی خدمت کا ذکر کیا حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دوسری جگہ جب بھی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارکہ ہے تو ضرور ضرور پڑھیں کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے جزاکم اللہ گم تو نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عبد الکم اللہ اکبر کبایہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی نشاندہی نہ کر دو تمہارے لیے صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہ ضرور کیجیے تو فرمایا الشراق و سب سے بڑا گناہ گنا اطلاق دنیا میں سب سے بڑا گناہ زنا ہے چوری ہے ڈکیتی ہے قتل ہے غارت ہے سب سے بڑا گناہ شرک بلّا اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کرنا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اکبر القبیر علیشراقب اللہ وہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والدین کی نافرمانی والدین کی نافرمانی یعنی جائز ان کے مطالبات جو ہوں ان کو آپ تسلیم نہ کریں یہ ان کی نافرمانی ہوئی لیکن ناجائز مطالبات کے بارے میں اسلامی قاعدہ سامنے آئے کہ اس کے بارے میں بھی آپ کوششیں ہونے چاہیے ایک مسلمان کی جیسا کہ ہندوستانی مثال ہے یا اردو کی مثال ہندوستانی پاکستانی ناراض نہ ہو یعنی وہ اردو کی ایک مثال ہے کہ لاٹھی بھی نہ مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ لاٹھی بھی نہ مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مرے کچھ ایسی شکل ہونی چاہیے کہ آدمی والدین کو راضی کر لے کسی نہ کسی طرح آہستہ آہستہ آپ ہی ہیں والدین ہیں کتنا بھی وہ ناراض ہوں لیکن واقعی ان کا دل اولاد کے بارے میں بہت ہی نرم ہوتا ہے تو ان کے ساتھ سختی نہ کریں غصہ ہوں تو آپ ایک قصہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کچھ وعدہ تھا پیر رسول کے ساتھ اور کچھ مہمان پیر رسول کے پاس سے لے کر کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کون ہے جو پیارے رسول کے مہمان کی ضیافت کریں اس کے بعد آپ نے کئی لوگوں کو بانٹ دیا حضرت اوبکر بھی دو چار مہمان لے کے آئے لیکن چونکہ ان کو پیارے رسول سے عرشا کی نماز کے بعد وعدہ تھا تو ان کو گھر چھوڑ کر کے چلے گئے پیارے رسول کی خدمت میں یہ حدیث بخاری شریف میں باب اسمرباد علی عشا عشا کے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونا ناپسند کرتے تھے اور ایشا کے بعد بات چیت میں مشغول ہونا بھی ناپسند کرتے تھے لیکن بعض حالات میں جائز ہے جیسا کہ یہ قصہ ہوا جبکہ ضروری ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کو چھوڑ کر کے چلے گئے اور اپنے لڑکے عبد الرحمان بن ابی بکر کو کہہ دیا کہ تم ان کی خدمت کرو ان کو کھانا کھلا دینا جب کھانا ان کے سامنے پیش کیا گیا یا کھانا لانے کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا کہا نہیں جب تک حضرت ابو بکر نہیں آ جاتے ہیں اس وقت تک ہم کھانا نہ کھائیں گے بہت اصرار کیا نہ مانے اس کے بعد حضرت ابو بکر دیر سے پیر رسول کی خدمت سے واپس ہو کر کے آئے تو دیکھا کہ مہمان ابھی کھانا نہ کھائے ہوئے ہیں تو جب گھر میں اپنی بیوی کے پاس گئے غصے کا اظہار کیا کہ تم نے ہماری بے عزتی کی مہمان کی بے عزتی کی تم نے مہمان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا انہوں نے اپنا عزر پیش کیا بہرحال وہ حضرت حضرت ابک نے قبول کیا حضرت عبد الرحمان نے دیکھا کہ جب والد ناراض دیکھیے یہ میں جس وجہ سے بتاتا ہوں کہ حکمت ایک بہت بڑی چیز ہے اسلام میں حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر نے جب دیکھا کہ والد ناراض ہے تو چھپ گئے جا کر کے بھاگ گئے کہیں ڈر کے مارے کہ بھائی غصے میں ہے کہیں یعنی کوئی سخت سست نہ کہ جائیں اور یہ بھی نوجوان ہے کہیں ایسی بات نہ آ جائے بارہ لوگ کہیں چھپ گئے کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جب ان کو دیکھا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نکلا تو پھر بھی انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا یہاں تک کہا مکھی کی طرح مکھی کا یا ایک جاہل کمینے لئی کا لفظ استعمال کیا انہوں نے یہ لفظ عنصر بخاری شریف کی روایت ہے لیکن وہ ایسے چپ رہے کہ بہرحال وہ اپنے طور پر وہ غصہ ہو کر کے چپ ہو گئے اب آپ سوچئے کہ اگر بچہ بھی اسی طرح کا مقابلہ کر ڈالے اور کہے آپ نے غلطی کی آپ کی غلطی ہم کیا کریں یہ اور جب بولنے لگے تو یقیناً آگ پر آگ میں لکڑی پڑے گی اور آگ بڑھے گی یہ مسئلہ ہوتا ہے اسی طرح والدین جب ناراض ہو جائے تو بہرحال بچوں کو چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح حکمت سے ان کو راضی کر لیں اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہونا یہی چاہیے کہ چپ ہو جائے بولے نہ موقع سے نکل جائے یہ سب سے بڑی حکمت ہے بہرحال تو یہ ہے وہ بل والدین احسانہ عہد ہما اوکیلا ہما فلاماف ان کے سامنے تم اف تک نہ کہو یعنی اف کہتے ہیں یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ آدمی اگتا کر کے کوئی آہ آپ تو ایسے کہتے جا رہے ہیں آپ کا دماغ کٹ گیا ہے بڑے ہو گئے آقل کٹ گئی بہت سے لوگ یہ سب بہت ہو لیکن اف آپ تو بس اتنا کہنا بھی جائز نہیں ہے ولاحما اف ولا تنہر ہوما ان کو چھڑکو نہیں جب اف کہنا بھی ظاہر کرنا ان کے سامنے جائز نہیں تو اس سے بڑھ کر کے ان کو جھڑکنا خدا نہ ناخواستہ ان کو مار پیٹ کرنا یا ان کو چھوڑ دینا ان سے قطع تعلق کر لینا خدمت کی ضرورت ہے کھانے پینے کی بر وقت ناراض ہو کر کے نکل گئے وہ بیچارے سوکھے پڑے ہیں یہ تو اور بہت بڑا گناہ در گناہ ہو گیا اولا تنہر وق اللہ قلن کریما ان سے بہت ہی پیاری بات کہو ایسی بات کہو جس سے ان کو خوشی ہو نہ کہ ان کو رنجو کرم اور احسان کی بات کرو وقف الحماء جنا حز اللہ من الرحمٰ دیکھیے اللہ رب الصد نے کس طرح مثال بیان کی ہے وقف ضلع جنا حز من الرحمٰ سبحان اللہ یہ ہے اے, یعنی ایک جناح کا مطلب ہے کہ جناح کے معنی ہیں اے, بازو کے یا جناح کے معنی ہیں کہ پروں کے جس طرح پرندہ رحمت اور شخص سے اپنے بچوں کو اپنے اے اپنے اے پروں کے درمیان سیمنٹ لیتا ہے اسی طرح کا اللہ تعالی رب العزت نے معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے وقف لہمہ جنا حضر المن الرحمٰ رحمت اور شفقت کا ہاتھ رحمت اور شفقت کا بادو رحمت اور شفقت کے بعد کے پرو میں ان کو سیمٹ لو وقف الحمہ جنا حضر المن الرحمٰ وق الما وق رحمہ کماربیانی سویرا صرف اتنا کرنے ہی سے حق نہیں ادا ہو گیا بلکہ رات دن ان کے لیے دعائیں کرتے رہو رب رحم کما رب بیانی ضبیرہ رات دن دعائیں کرتے رہو کیونکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے انہوں نے دریافت کیا اللہ کے رسول ہمارے والدین کا حق کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہما ما صلاتک کا یعنی جب تم ان کے لیے اپنے لیے دعا کرو تو ان کے لیے بھی دعا کیا کرو دیکھیے اپنی دعا کے ساتھ ان کے لیے بھی دعا کرو کون شخص ہے جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا ہے کسی وقت اور خیر خاہی کی دعا نہ کرتا ہو اسی طرح والدین کے لیے ہر وقت دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے اللہ تعالیٰ ان کو اگر وہ انتقال کر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے رب ہما کما رب بیانی سگیرہ دیکھیے جیسا کہ انہوں نے ہمارے اوپر رحمت اور شفقت کیا تھا بچپن میں میں چھوٹا تھا اسی طرح تیری مثال تو سب سے اعلیٰ ہے با تمام لوگوں سے رحمت آپ کی بڑی ہوئی ہے اور رحمت کا وسیع کل رشی تیری رحمت تمام چیزوں کو تمام چیزوں پر حاوی ہے اس وجہ سے ہمارے والدین کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ کر یہ یہ بھی ایک واجب ہے حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدمت کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو اس خدمت کی تفسیر میں یہ چیز بھی آپ نے فرمائی اس کے پہلے تمام چیزوں کی جو ضرورتیں ہیں اس کا مہیا کرنا واجب ہوا اگر بچے کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور تفسیر کر رہا ہے تو یقیناً گار ہوگا اس کے باوجود ان کے لیے دعائیں بھی کرنا رب رحما کما ربیانی سغیرہ تو اس کو تمام نے مولف نے اس آیت کو اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کے ساتھ شک نہ کرنے کے باب میں ذکر کیا ہے اسی ذمن میں پوری آیت کا ذکر کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام پاک ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے اللہ رب العزت نے اس کو اپنے نبی پر نازل فرمایا صرف اس وجہ سے کہ لوگ اس پر عمل کریں نہ کہ صرف اس کو پڑھیں اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہر ایک یقین رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو پھر عبادت کے، عبادت کے نوعیت کا اختلاف کہاں سے ہوا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کسی کی قبر پر جا کر کے کسی درف کے پاس جا کر کے کسی پتھر کے ساتھ جا کر کے اس سے ضرورت مانگنا جائز نہیں دوسرا کہتا ہے نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ, یہ کام بھی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز جائز ہے کہاں سے یہ جائز کہا گیا اور کہاں سے یہ ناجائز کہا گیا حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی آ, وہ دن جس نے وہ کھویا گیا آ کے ہندوستان کیا ہے وہ شعر ہے کہ جو دین صرف مسلمانوں کی سدھار کے لیے آیا تھا وہ ہندوستان میں پہنچ کر کے مٹا دیا گیا یا بدل دیا گیا اور یہ چیز حقیقت میں محسوس کر رہے ہیں یہاں تک کہ غیر مسلم لوگ بھی غیر مسلم لوگ ابھی جلدی کسی کی کتاب نکلی ہے اس کتاب میں کسی آج سے بہت پہلے کوئی انگریز تھا پڑھا لکھا اس نے مسلمانوں کے حالات کا تذکرہ کیا ہے شکیب آرسران شخصیت گزری ہے مصر میں جیسی بھی شخصیت اپنی ذاتی طور پر رہی ہے لیکن بہرحال اسلام کی خدمت عمومی خدمت انہوں نے کی ہے اس مسلمانوں کے مسائل کا حل جبکہ مصر میں ہندوستان میں ہر جگہ آآ غیر آآ ملکیوں کا قبضہ تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی بہت قرمان تو انہوں نے مسلمانوں کو مارنے کے لیے اس طرح کی ایک کتاب لکھی اس میں ذکر کیا ہے کہ فلاں امریکی نے صاف لکھا ہے کہتا ہے کہ ہم دین اسلام کو جب پڑھتے ہیں اور قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آخر اس کتاب کو ماننے والے اتنے ضلیل کیوں ہیں آہ آہ یہ اس کا سوال ہے دیکھیے یہ کتاب جس قوم کے اندر ہو اس کے لیے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دنیا آخرت کی کامیابی ہمیشہ اس کے قدم چومنے کے لیے تیار آنی چاہیے لیکن کیوں ایسا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہے پھر اس نے جواب دیا کا حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں تو اسلام کچھ اور چیز ہے اور مسلمانوں کی حالت اور مسلمانوں کی عبادت کچھ اور چیز ہے آخری پوائنٹ جو اس نے کہی ہے کہ یہاں تک کہ اگر مسلمانوں کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نہیں کہا ہزار مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ مرتبہ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے رسول اگر زندہ ہو کر کے اس دنیا میں آئیں تو یہ پہچان نہیں سکتے کہ یہی یہ وہ دین تھا جس کو ہم لے کے آئے تھے لیکن یہ حقیقت ہے مسلمانوں تو قرآن جو آیا ہے اس میں ایک ایک آیت میں توحید کا ذکر ہے اور توحید اور عبادت کی تفصیل ہے لیکن مسلمانوں نے اس توحید کو کس طرح بگاڑا علامہ حالی کی مسدس پڑھیے بہت ہی رقط آمیز ہے حقیقت ہے مسدس حالی اس میں انہوں نے یہی نقشہ کیچا ہے کہ کی بہرحال مسلمانوں نے اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے بھی درخت اور حضرت اور شجر سب کو پوجنے کا اگر کرے کرے غیر غیر گر کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بندہ خدا کا تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرست کریں شوق سے جس کی چاہیں تو وہی جو قبر کو پوچھتے ہیں ایک ہندو جو گائے کو پوچھتا ہے اس کو کافر کیوں کہا ہے آپ قبر کو پوچھتے ہیں وہ گائے کو پوچھتے ہیں وہی جو قبر کو پوچھتے ہیں یا پتھر کو اور حجر, حجر, حجر سے اپنی مرادیں مانتے ہیں وہ مسیحی کو کہتے ہیں کافر ہیں کیونکہ وہ حضرت اسا کو خدا مانتے ہیں آپ بھی تو خدا کے خدا صفات درختوں کو دے دیے ہیں اور قبروں کو دے دیے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کو سمجھنے اور نہ سمجھنے کا مسئلہ بھی ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے یہاں تک کہ ہندوستان میں آج سے دو سال پہلے تقریباً شاہ شاہلی اللہ رحمت اللہ علیہ نے جب ترجمہ کیا کلام پاک ختر ان, ان کے اوپر کفر کا فتوا دینے لگا دیکھوں کہتے ہیں اتنا بط... یہ اتنا گستاخ ہے کہ یہ اللہ کا کلام سمجھنے کا دعویٰ کر رہا ہے دیکھیے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو صرف سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اتارا ہے افرائے تدبر القرآن قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے انہا کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کیوں نہیں تدبر کر دے تو قرآن کو صرف سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہی معلم بنا کر کے بھیجا ہے رسول امن یتلعل آیاتی سکی علم ہوں اور ان کو سکھائیں سیکھنے والے آپ ہیں سکھانے والے وہ ہیں تو قرآن کو بھیجا تاکہ آپ اس کو سمجھیں لیکن ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جیسا کہ کہا ہے کہ تاپوں میں سجایا جاتا ہوں پھولوں میں بسایا جاتا ہوں کیا کیا ہے وہی حالت جسداں حریر اور ریشم کے اور چاند ستارے تارے کیا کیا بارہ تو اس کو خوبصورت انداز میں حفاظت سے تعتم رکھتے ہیں جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں یہ قرآن کی فریاد ہے سمجھ لیجیے یہی شکل تھی قرآن کی پڑھتے نہ تھے اور پڑھتے تھے تو صرف تبرک کے لیے الفاظ کی اس سے برکت حاصل ہوگی سمجھنے کی تا اگر کوئی کوشش بھی کرے تو گستاخ ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام سمجھنا چاہتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور اس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے قرآن کی ایک ایک آیات میں اللہ رب العزت نے صرف اپنی توحید کا حکم دیا ہے اور شرک کے تمام انواع سے روکا ہے وعبد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبود اللہ ولا تشرکو کو بھی شیعہ صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو قل الما حرما حرم کم علیکم اے پیارے رسول لوگوں سے آپ کہیں تالو آؤ ہمارے پاس ما علیکم. تمہارے سامنے ان چیزوں کو بیان کرو جس کو ال تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہوا ہے اللہ تشرکو بہی بھی شیعہ. یہ ہے کہ حرام کردہ چیزوں میں یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وبل والدین اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اولا تختلو من املاک اور اپنے اپنی اولاد کو غربت یا فقیر یا بھکمری کے ڈر سے ان کا قتل نہ کرو ہوتا ایسا تھا کہ عرب میں دو طریقہ تھا اولاد کو مطلق اولاد کو قتل کیا کرتے تھے کی تاکہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائے نہ کہاں سے کھائے گا روزی کم ہے اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آر اور شرم کے لیے کہ ہم کسی کے سسر کیسے بنائیں کس کو ایک زمانہ ایسا گزرا کہ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے یہ بھی ہمارت تھی مار کر کے دفن کرتے تو الگ بات تھی لیکن زندہ دفن کرتے تھے نیچے مٹی کے نیچے آواز آتی تھی ابا ابا کی لیکن بے بےراہمی کا انداز یہ تھا کہ مٹی پہ مٹی ڈالا جا رہا ہے ایسے بہت سے واقعات یہ ایک خاص مرحلہ تھا جب کہ ضرور دنیا میں ہر گیا تب پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آپ کی بےسط سے کچھ پہلے کا یہ سب واقعہ تھا ورنہ بہرحال اگر پہلے سے ہوتا تو عورتیں فنا ہو جاتی ہیں، اولاد کہاں سے آتی لیکن رہتی تھی اس میں کوئی شک نہیں ایک محلہ آیا جس میں جس کا ذکر اللہ رب العظم نے فرمایا ہے وہ بے ائی کو دلک وہ زمانہ یاد کرو وہ وقت آئے گا کہ یہ زندہ کردہ زندہ دفن کردہ یہ لڑکی یا لڑکیاں سیامت کے دن پوچھی جائیں